عربی کے زیادہ عالم نہیں تھے لیکن ان کو کام کا شوق تھا تو ہم لوگ لائبریری یہاں اس وقت مکتبہ حرم جو ہے اس میں تھی کیا نام ہے سفا, سفا کے اوپر تھی وہاں بازار بھی تھا شاید جانتے ہوں جو لوگ پرانے ہیں وہاں بیٹھتے ہم لوگ کو کچھ ضروری بحث اپنا کرتے وہ بس پڑھتے کوئی ایک کتاب کوئی بھی کتاب لے لیتے بس اس کا کیا معنی ہوا اس کا کیا مانا ہوا اب آپ سوچیں کوئی خاص کام میں مشہور ہے کوئی کرتا ہے تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کچھ کام کیجئے تھوڑا سا کیا کام کرو دیجئے دیجیے تو یہ کتاب پڑی ہوئی تھی ڈیسک پر تو میں نے کہا اس کا ترجمہ کر ڈالی کہتے ہیں کہ ہماری عربی اتنی کمزور ہے کہ میں اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے آپ جہاں آپ کو کیا نام ہے آپ نہیں سمجھ پاتے ہے مانا آپ وہ بیاض چھوڑ دیجئے پھر اکٹھا ہم بیٹھ کر کے مغرب اور عشاء کے درمیان وہ انہوں نے شروع کر دیا بارہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہم بیٹھتے رہے اور اس کی تصحیح ہوتی رہی اسی طرح کر کے یہاں تک کہ اللہ کے بندے نے اتنی قربانی دی کہ قائب میں جا کر کے گرمی سے بھاگ کر کے گاؤں میں بیٹھ کر کے اس کا قرضہ وہاں کرتے تھے اور اس وقت آسانی تھی گاؤں میں نہیں تھا سرکشریف جاتے آتے رہتے تھے بہرحال انہیں مکمل کیا پھر یہ کتاب پاکستان میں بہت اچھے انداز میں چھپی ہے اگر اس کو حاصل کر سکیں تو آپ حاصل کریں فصل مجید کا قرضہ انہوں نے کیا فصول مجید یہ کتاب تو کی شرح اس کا ترجمہ اردو میں پاکستان میں ہو گیا ہے اسی طرح انہوں نے کشف سبھا جو ان کی کتاب ہے اس کا بھی ترجمہ کیا اسی طرح قرب الماہدین ہے اس سب کا ترجمہ ہو چکا ہے یہاں اگر آپ کو توفیق ہو تو شاید یہ تو اسلامیہ وغیرہ والے بھی تقسیم کرتے تھے اگر پا سکے تو بہت مفید کتاب ہے ان کو پڑھیے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے دین کی طرف ہدایت ہو یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کہا ہے کہ ان کو نہ سنو आ. ان کیوں نہ پڑھو یا یہ گمراہ ہیں یہ سب باتیں چھوڑ دیں ہر ایک کو پڑھیے ہر ایک کی لیجیے ہر ایک کو چھوڑیے اگر غلط بات ہے تو چھوڑیے لیکن قرآن و سنت کا جہاں استدرال ہے وہاں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے البتہ استدرال میں ترجیح ہو سکتی ہے ایک ہی آیت ہو اس پہ دو کو مانے کوئی غلط لے رہا ہے تو اس کو دنیا غلط کہے گی جہاں صحیح اچھے علماء نے جوانا لیا ہے اب جیسے بعض اقوام نے آبود رب کا حق کا یقین اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت تک عبادت کرو کہ تمہیں یقین آ جائے یقین کا مطلب کیا ہے پورے علماء نے دیکھیے یہ سب تفسیر بھی ایک بدعتی تفسیر ہوتی ہے ایک سننی تفسیر ہوتی ہے علماء سنت نے صاحب سب نے یہ اتفاقی طور پر کہا ہے کہ یقین کا مطلب یہاں موت ہے یعنی اس سے بڑھ کے یقینی چیز کوئی ہے ہی نہیں تو اس کا نام ہی یقین رکھ دیا گیا یعنی رب کا ربلا گویا اس کی تفسیر آپ دوسری آیت میں سمجھیں مسلمون اسلام ہی کی حالت میں تمہاری موت آئے یعنی جینا اور مرنا تمہارا اسلام کی حالت میں ہو یہ تفصیل ہے لیکن بعض صوفیہ نے یہاں گمراہی ان کو لگی اس کا مانا یقین کا مانا انہوں نے کہا کہ یقین آ جائے یقین کا مطلب ہے کہ اللہ تک پہنچ جاؤ اللہ کا مطلب واصل بلّہ ہو جاؤ وہ ان کی اصطلاح ہو گئی یعنی جب واصل بلّہ ہو گیا تو نماز روزہ حج زکات اور تمام تکالیف سے وہ بری ہو گیا یہ ان کا ان کی تفسیر ہوئی اس کو بدیشی تفسیر کہی جاتی ہے علم نے تو کلام پاک اور احادیث کی استدلال میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن عام خال سنت علماء کی تفسیر کا سامان اگر نہ چھوڑے تو غلطی نہیں ہوگی تو جو بھی کتاب کوئی ہو سکتا ہے آیت لے کر کے غلط استدلال کرے تو اس استدلال کو بھی صحیح اور غلط کہا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ جس طرح پرانے علماء سلب نے اس کی تفسیر کی اسی طور پر اس کی تفسیر کی جائے اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بعض صوفیہ نے گمراہی کی اس حد میں قدم ڈال دیا کہ وہ ننگے گھومتے تھے اور نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں پیشاب بے بے پیخانہ مکھیاں رہی ہیں لیکن لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں کہ واسف بلّہ ہو گئے اللہ تک پہنچ گئے سبحان اللہ ان کو یقین آ نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بہرحال یہ چیزیں غلط کہنے کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے امام جنہوں نے اللہ کے دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے بلکہ اللہ کے دین کی تجدید انہوں نے کی ہے اور پہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مطابق یقیناً انہوں نے اس دین کی تجدید کی اس حدیث کا یہ مطلب آپ نہ سمجھیں کہ پوری دنیا میں وہ تجدید تجدید آپ یہ سوچیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں کو غلطی لگتی ہے کہتے ہیں ان کو مجدد کہا جائے تو مجدد کا مطلب پوری دنیا میں امریکہ ایشیا اور یورپ سب میں ان کی دعوت پہنچی جی ضروری نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امبیاء امتی علماء امتی کا, کا انبیاء بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں ایک ہی ٹکڑے میں ایک ہی ایک ہی زمانے میں کئی خطے اور کئی حصے میں مختلف انبیاء ہوا کرتے تھے تو تجدید دین کا یہ فریضہ یا دین کی یہ سنت جو اللہ رحمد العزت کی ہے یہ کسی خاص علاقے کے ساتھ بھی خاص ہو سکتی ہے دوسرے علاقے میں کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا تیسرے علاقے میں کسی تیسرے کو آپ دیکھیے اکبر کے زمانے میں رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے انہوں نے اکبر کو مخاطب کر کے بہت کچھ کہا اور آخر میں اس نے ان کے قتل کا فیصلہ کیا لیکن بہرحال اللہ کی قدرت کی وہ خود ہلاک ہو گیا اور ان کی دعوت توحید فیلید اگر چھ پرانی چیزیں کچھ ان کی باتوں میں رہ گئی لیکن بہرحال ان کو مجھے الفساری کہا جاتا ہے اسی طرح مصر وغیرہ میں بھی اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی بہرحال مجددین ہوا کیے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اس قسم کی توحید دیتا ہے ان کو آپ نیزان پہ رکھیے اگر بات یہ ان کی تو لیجئے اور اگر نہیں ہے تو بہرحال اس کو چھوڑنا ہے ان کی یہ کتاب توحید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی بھی کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ پورا نہیں ہوتا ہے ادھ کٹا رہ جاتا ہے اس وجہ سے انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ للہ وسلاد محمد محمد آلہ وسلم الحمدللہ،, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العبیر اس کی تفسیر اگر ہم کرنا چاہیں تو تھوڑا وقت مل جائے لمبا الحمد کا مطلب آدمی میں کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو خود اس کے اندر کوئی خوبی ہو اس کی بنا پر اس کی تعریف کی جائے اللہ رب العزت تمام تعریفوں کا مستحق ہے جی یعنی یہ کہ اللہ تعالی الحمدللہ تعریف کرنے کا یہ حق سے تمام تعریفیں اللہ تعالی کی ہیں بن تکما تعالیٰ نفس یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنی تعریف اپنی خود کرتا ہے تو وہ اس کا مستحق ہے الحمد اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ تعریف سب سے اونچی تعریف ہے اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں خاص صحابہ کی تعریف کرتے ہیں محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشد داول کفار رحمہ او بینہ اس کے بعد کسی تادیل اور کسی تعریف کی درود را جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ وصلی وصلی الله علی محمد و علی آله و صاحبه تقریبا نہیں لکھا انہوں نے لیکن دوسری آآ آآ آآ آآ آآ آآ ایت میں جو آیا ہے تمام جہان کا پالنے والا حقیقت ہے کہ رب وہی ہے سب کچھ لینے اور دینے والا وہی ہے خالق اور وہی ہے رب العالمین کون سکھاتا ہے مرغی کے بچے کو انڈے سے نکلا اور زمین میں پھونگے مارے تاکہ اس کو وہاں سے روزی ملے بچہ پیدا ہوتا ہے گائے کا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی زمین منہ میں نہیں رگڑتا ہے وہ اوپر اٹھا کر کے ماں کی چھاتی کی طرف لے جاتا ہے کون سکھاتا ہے رب العالمی کون سکھاتا ہے کہ یہ چڑیا جو ہے اپنے گھونسلے اس طرح بنائے کہ گرمی ہو یا سردی ہو بارش ہو سخت ہوا ہو اس میں اس کا گھر اجڑے نہیں اس کا آشیاں بیکار نہ ہو اس میں ہوا بھی نہ آئے سبحان اللہ رب بلالم بھر بہرحال اس کی تفسیر بڑی لمبی ہے اللہ تعالیٰ خیر رکھے صلی اللہ عالیہ محمد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اللہ کے حمد اور بیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلاد سے تو وہ چیز برکت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کا رسول ہم دعا کیسے کرا لئے دعا کرنا چاہتے ہیں آپ. تو آداب دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے اللہ کا حمد کرو پھر اس کے بعد ہمارے اوپر سلاد کرو اس کے بعد کچھ جو کچھ چاہو تم اللہ کے پاس کے سامنے عرض کرو صحابق کہتے ہیں اللہ اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ پوری میری دعا آپ ہاں کے اوپر سلاخی کے لیے وقف ہو تو اللہ کے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ تعالی دنیا اور کے غم سے بچائے گا دور رکھے گا بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ حب عزت کہتے ہیں کہ آئی اللہ حمل اللہ حضرت کرم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو تو اگر سبحان اللہ کاری رہا ہے الحمدللہ جو رہا ہے وہ تو بہرحال ہے خاص اوقات کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں سلاد علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند ہے اور یہ بات استعمالی طور پر صحیح ہے کہتے کیوں کہتے دوسرے اوقات میں خاص اوقات کی دعائیں تو ٹھیک ہے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود انہی اوقات میں ان کو پڑھا کرتے تھے یا اس کا ذکر کرتے تھے دوسرے اوقات میں ہمیں سلاد علیہ زیادہ پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیونکہ یہ ذکر بھی ہے اور سراج بھی ہے دونوں پذیرت اللہ عمر آپ نے اللہ کو یاد کیا اللہ کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد ذکر بھی اور سراج بھی ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم وسرا فرمایا منصل علیہ مرتن صلی اللہ علیہ حسر یہ متواتر حد تک یہ روایت آئی ہے مشہور نہیں متواتر حد تک کہ جو شخص طار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ صلاح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ ہم حقیقت میں ہمارے پاس بہت بڑی اسپرٹ ہے بہت بڑی طاقت کی چیزیں ہیں اذکار اور ادبیہ جو ہیں یہ بہت بڑی چیز ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ہمیں طار رسول کی زبان میں سکھایا صبح شام کے اذکار ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ لوگ یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں کوئی مجھے گمراہ کرے یا میں کسی کو گمراہ کروں پھسل کے گرو روزانہ چلتے ہیں آپ نہیں پھسلتے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ گر پڑتے ہیں تو انگلی ٹوٹ جاتی ہے پاؤ کی ہڈی ٹوٹ جیسا ہوتا ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے گھر سے تیسرا دعائیں بہرحال یہ سب حسن حسین ہے پڑھتے رہنا چاہیے وہ اللہ علیہ محمد آل ہی آل ہی آل کہتے ہیں خاندان کو اس میں خاص طور پہ آدمی کے پیٹھ کے نرینا اولاد اور ان اولاد کی اولاد سب داخل ہے خاندان ہے عال قلام اس وجہ سے دیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جس میں حضرت عباس ہیں اور اسی طرح حضرت علی حسن حسین یہ سب اس میں داخل ہیں تو ان سب پر بھی بہت ہیں اور کتنا ٹائم ہے ٹائم تو ابھی آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ نہیں اچھا اللہ ان شاء اللہ پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بھی صلاح ضروری ہے حضرت امام محمد بن حمبل نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک یا صحیح نہیں ہوگی دو روایتیں جب تک وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر سلاد نہیں پڑھے گا دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ سلاد اور سلام نماز میں پڑھیں تو بہرحال یہ ضروری ہے آپ چلتے پھرتے کسی وقت بھی سلاد پڑھتے رہے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ملائی نبی یا ایل صلی اللہ ای علیہ وسلم و تسلیمان ہے اللہ کے پر ایمان لانے والو پیارے رسول پر سلاد اور سلام پڑھو दिया حکم دیا ہے اور حکم جو ہے یہ عاجبی ہے جب تک کوئی چیز اس سے پھیرنے والی نہ ہو یہ بات بظاہر میں یہ چیز میں کہتا ہوں آئی ہے کہتے ہیں زندگی میں ایک مسئلہ اگر سلام اور سلاد پڑھ دیا تو واجب ادا ہو گئی یہ چیز دوسرے علماء نے اس کو غلط کہا نہ صلی محمد ان اللہ اس کے بعد پھر سوال ہے ملاقات یا زیارت کے آداب کیا ہیں کیا, کیا کسی شخص سے کسی مسئلہ یا معاملات میں ملاقات کے لیے وقت اور اجازت کا حاصل کرنا ضروری ہے اچانک بے وقت کسی کے گھر جانا کہیں آداب کے خلاف تو نہیں اور و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائی ہے دیکھیے زیارت کے آداب کا زمانے میں نبی خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیل لمبی وہ آیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو تم اجازت لو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دروازہ ٹھونکو اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹا تھا تو اپنے ناخون سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو ہم لوگ ٹھونکتے تھے زیادہ اگر سو رہے ہیں تو امید میں خلل نہ ہو یا ویسے بھی آدمی زور سے پتھر مارے تو بہرحال آدمی چونک سکتا ہے یہ سب نہ ہو لیکن اگر گھنٹیاں اگر آج کر رہے ہیں تو تین مرتبہ آپ کو اجازت ہے ایک مرتبہ گھنٹی چھوڑ کر کے تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے میں آتا ہے کہ اس کو ایسا موقع دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے نماز میں مشغول ہو العقل رکھ آتا ہے پڑھ کر کے پیسانے وغیرہ میں مشغول ہوں کسی چیز میں مشغول ہوں تو تھوڑے وقفے کے ساتھ آپ دوسری گھنٹی لگائیں پھر تھوڑے وقفے کے بعد تیسری گھنٹی لگائیں اگر اجازت نہ ملے تو واپس آنا ضروری ہے یہ خود کلام باغ میں ہے کہ اجازت نہ ملے تو واپس آؤ اور تین مرتبہ والی بات جو ہے وہ حضرت ابو موسا اشاری حضرت مغیرہ حضرت مبوب موسا اشاری حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے انہوں نے دروازہ ٹھونکا ایک مرتبہ دو مرتبہ ٹھونکا تین مرتبہ ٹھوکا تو انہوں نے اجازت نہیں دی اندر سے آواز نہیں آئی واپس چلے آئے پھر وہ کسی کام میں مشغول تھے باہر باہر نکلے ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ حضرت ابو موسا اشاری تھے ان کو بلایا کہا تم کے واپس آ گئے انتظار کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ کسی کے یہاں تین مرتبہ اجازت لینے کے بعد اگر انعام نہ ملے تو تم واپس آ جاؤ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث نہیں سنی ہے اگر تم اکیلے یہ بات کر رہے ہو تو تمہاری ہم خیر نہیں چھوڑیں گے کسی کو ضرور گواہ اس پر لا ہو گئے مسجد اتنے میں جا کر کے پہنچے اور کہا کہ اللہ کے واسطے کوئی ہمارے ساتھ چلے حضرت امر کے ساتھ ہمارا یہ واقعہ ہوا تو مغیرہ ابن شعبہ سب سے چھوٹے تھے انہوں نے کہا کہ یہی یہ تم سے تمہارے ساتھ جائیں گے گئے اور انہوں نے بھی کہا چھوٹی عمر کے دینی بچے نہیں تھے لیکن ہے کہ سب سے چھوٹی عمر کے تھے پینتیس پینتیس سال کے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پیارے رسول صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو گرماتے سنا تو اس سے ہمارے عمر کیجارت کی یاد آئی ہیں کہ آپ اجازت نہ ملے تو دل میں کوئی چیز نہ رکھے کہ ہمیں اجازت نہیں دی ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو اور کچھ ہو لیکن اس کے پہلے اگر آپ اجازت دے سکتے ہیں کئی ملاقات سے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے ذرا سا ہے یہ سب سے اہم ہے یہ ہے آدھار زیارت اگر کسی کو یہاں اچانک آ جایا جائے،, جائے تو کوئی حرج نہیں آ جائیے ضرورت والا باہر آ سکتا ہے مسلمان دوسرے مسلمان کئی کی مدد کرنا ضروری ہے تو زیارت جس کی کی جاتی ہے اس کو سوچنا چاہیے کیا ضرورت ہے اس کی اگر ضرورت ہو ہے تو پوری کرنی چاہیے اور وہ بھی اگر ازر کرے تو آپ کو وہ اضرت قبول کرنا چاہیے کیا اسلام میں حد ملکیت مقرر ہے اسلام میں حد ملکیت مقرر ہے نہیں دیکھیے اسلام میں حد ملکیت مقرر نہیں اور یہی ایک فضیلت ہے ایسی کہ تمام جو غلط افطار یا غلط ادیا ہیں ان میں جیسے خاص طور پہ یہ نئے عزم جو آئے ہیں کمیونزم یا سوشلزم یا اور دوسرے عزم آئے ہیں جو ان میں سب سے پہلے ملکیت پر حملہ کیا گیا تمہاری یہ ٹوپی بڑی شاندار کہاں سے آئی تمہارا اتنا پیسہ کا یہ سوال کیا جاتا ہے؟ یہ بھی چیز ہے اسلام کے اندر اس میں کوئی شخص نہیں پوچھا جا سکتا ہے لیکن اگر آدمی محنت کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے صبح شام اور اس کی روزی اللہ کے فضر سے اس کی دکان بڑی ہے تو اب ہر ایک کے اوپر یہ صبح نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی شخص رات بھر سو بھر سو رہا ہو لیکن اچھے سے اچھی گاڑی پہ چل رہا ہو تو صبح ہوگا یہ دنیا کا قاعدہ ہے وہاں محاسبہ ہوگا اور خاص طور پہ حضرت عمر وغیرہ کے زمانے میں ان لوگوں پر خاص طور پہ ہمارا جو ہوتے تھے اولیاء اولیائی جن کو قاضی بنایا جاتا تھا یا جن کو کسی گورنر بنایا جاتا تھا ان کا باقاعدہ محاسبہ کرتے تھے باقاعدہ محاسبہ ہوتا تھا یہ چیز ہے لیکن آدمی کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تم جتنا بھی محنت کرو اس کا صرف فیصد تم لے سکتے ہو یا بیس فیصد لے سکتے ہو اور اسی فیصد یہ حکومت کا ہے یہ کسی شرعی نسل میں کسی کو نہیں ملے گی کہیں نہیں ملے گا اسلام چاہتا ہے کہ جتنا چاہے آپ اوپر ہو جائیں لیکن دیکھیے زکوات کا مسئلہ ایسا ہے کہ زکوات ادا کرنا ہے آپ یہ سوچیں کچھ لوگ اللہ تعالی نے یہ پرانے زمانے سے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو فقیر ہے نہ پسند نہ بہن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے روزی ہم نے تقسیم کی کچھ لوگوں کو زیادہ دیا کچھ لوگوں کو تھوڑا دیا ہے اور اگر سب برابر ہو جائے تو کسی کا کام نہیں چلے گا اگر کوئی غریب نہ ہو تو آپ کے مزدوری کرنے کیوں آئے گا اگر آپ مزدور کو مزدوری نہیں دے, دے پائیں گے تو مزدوری کرنے کیوں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ پیسے جمع کیجیے کوئی نجار ہو کوئی حداد ہو یہ چیزیں بہرحال عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ بازل بلویہ شوروخ ختم ایک دوسرے دوسرے کے خادم ہیں اگر جو اپنے کو یہ نہ سمجھے گا خاتمے آپ, خادم. آپ ان کے لیے پیسے جمع کریں ہو آپ کے لیے تو ملکیت جتنا بھی جمع کر لیں لیکن دیکھیے آدمی بڑھ کر کے آسمان تک چلا گیا ایک لاکھ کا مالک ہو گیا یہ آدمی نیچے ہے بالکل نیچے ہے لیکن ایک لاکھ میں اس کو کتنا دینا ہوگا سکاج کتنا ہوگا پانچ ہزار ڈھائی ہزار دے کر کے تھوڑا سا اسلام میں اس کو چھوٹا کر دیا ایک دم نہیں اوپر جا سکتا ہے کتنا بھی اوپر جائے یہ کتنا نیچے مر رہا تھا لیکن اسلام نے اس کو تھوڑا سا جس نے دیا اس نے دیا اونچا ہو گیا اسلام بھی یہ چیز ہے بارہ کوئی حرض نہیں لیکن اللہ کا حل جب دے گا تو اس نیچے والے آدمی کے دل میں کدورت اور دشمنی اور اس طرح کی چیزیں نہیں پیدا ہوگی کمیونٹی نے کیا کیا وہ کہتے ہیں سب کو برابر کیا جائے سب کو غریبی میں سب کو برابر کر دیا حقیقت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری زمین اتنی ہے تم اتنا پیدا کرتے ہو تم آدھا اس کو حکومت کو دو آخر تم محنت کیوں کریں گے ہم اتنا ہی کہیں گے تمہارے خرچ سے زیادہ تم کو نہیں اپنے لینے کا تو ہم کوشش ہی اتنا نہیں کریں گے آدمی ہی نہیں لائیں گے اس وجہ سے آپ دیکھتے اس زمانے میں تو اس وقت روس میں وہ ڈہ گیا گر گیا مر گیا سب کچھ ہوا لیکن پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ کھلیان ہرا ہوتا تھا کھیت کاٹ کر کے لوگ صرف کھانے کا مزدور ہوتے تھے لوگ ان کو صرف کھانے اور پہنے کا اور رہنے کی جگہ ملتی تھی اور ان کی اور کوئی ملکیت نہیں بڑے بڑے لوگ سب حکومت کا کام ہوتا تھا اور بڑے حکومت کے لوگ وہی سب کچھ اچھے سے انداز میں لیتے تھے کیا کرتے تھے رات میں جمع ہوتا تھا آگ لگاتے تھے ان کی محنت تھی ان کو اس میں سے کچھ نہیں ملے کھانا تو حکومت دے گی ہم اتنی محنت یہ دشمنیاں آپس میں है ہیں لیکن اسلام نے جو है لا من یہ و جار ہو اس شخص کا ایمان ہی کامل نہیں کی پیٹ بھر کے سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکھوں مر رہا ہے وقت پر یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ خرچ کریں بہرحال اسلام میں اس کی کوئی تحدیر نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے روزی کمائے ویڈیو کیمرہ کے ذریعے میں اپنے آل و عال کے لمحات کو بطور یادگار محفوظ کر میرا یہ خیال خراب شرط تو نہیں ہے دو جیسے آپ نے دو ٹوک میں پوچھا دو ٹوک میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ یہ خلاف شرح ہے ضروری فوٹو جو ہے پاسپورٹ اور کچھ وہ تو واجب ضروری ہو جائے گا اور الواجب اتنی بھی حج کرنا ہے تو اس کے لیے وہ بھی واجب ہو گیا کہا جائے گا اگر آپ یہ کہیں کہ ہم فوٹو نہیں لیں گے حج بھی نہیں کریں گے تو آپ گناہ گاہ ہوں گے لیکن عام حالات کے لیے جیسے آپ نے بیان کیا یہ خلاف شرح ہے جیسے آپ نے پوچھا پیغام رسانی کے لیے ویڈیو کیسٹ کو ذریعہ بنایا جائے میں یہاں سے وسیعت یا نصیحت آپ ویڈیو صورت کے بارے میں فوٹو کے بارے میں اختلاف ہے اور شوچ یا آواز کے بارے میں اختلاف نہیں ہے آپ کیسٹ بھیجئے آواز والی صرف آپ بھیجیں اور وہ آپ کی آواز سنیں گے تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی جب کہ موجودہ دور میں سیلفی علماء مائگرام تقریب پر مبنی ویڈیو کیسٹ عام دستیاب ہیں وہ بہرحال ایک تصاہل کی بات ہے اور وہ اس کو ہم بہرحال یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے اور اس سے اگرچہ فائدہ ہے لیکن اس فائدہ اس طرح بھی بھی حاصل ہو سکتا ہے کوئی ضرورت ہے کہ کوئی ہاتھ ہلائے تو آپ دیکھیں آواز سننی چاہیے آواز آپ آ رہی ہے تو کافی ہے اگر پتھر سے آواز آئے تو اس کے سننے میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے شریعت کے نصوص کے خلاف سے دور رہنا چاہیے مکہ کے عام مساجد میں فرض نماز کی جماعت کے لیے سببندی کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ہم پاک میں ایسا اہتمام نظر نہیں آتا لوگ اپنی مرضی سے مختلف ٹولیوں میں نمازیں ادا کرتے ہیں امام متاب میں ہوتا ہے تو سوری طور پر پہلے متاب کو سخت بندی سے پور کرنا چاہیے اس کے بعد برآمدوں میں سخت بندی ہونی چاہیے اس سلسلے میں آپ آپ ہمارے حقیقت نے بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حرم میں بھی یہ ہونا چاہیے ہر جگہ اس وجہ سے جو لوگ وہاں کھڑے ہو کر کے جلدی سے آ کر کے روپوں میں شامل ہو جاتے ہیں یہ غلط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں آؤ سکون ہو اور وخار سے جو جتنا حصہ ملے اس کو پڑھو امام کے ساتھ باقی کو اپنے دور پر پوری کر لو بار یہ ہونا چاہیے کہ آگے سے آگے والی صفائیں پوری کریں یہی پیر رسول کی نصیحت وصیت اور آرڈر ہے جس کے خلاف کوئی بھی کہیں بھی کیسا بھی کام کرے وہ غلط ہے تو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے حقیقت میں یہ واقعی چیز ہے اور یہ غلط ہے ہونا یہ چاہیے کہ پہلے سے پہلی, پہلے پہلے سب پھر اس کے بعد دوسری سب اس وجہ سے اگر آپ نماز میں بھی کھڑے ہیں آگے سب خانی ہوئی تو آگے کوئی آدمی نے جگہ خالی کی تو آپ چل لیں نماز میں نماز میں آپ کے کوئی حرج نہیں ہوگا بلکہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہ صلی اللہ علیہ وسلم مستحف ہوں گے کہ جس نے سب کو پورا کیا اللہ تعالیٰ اپنا تعلق اس سے مکمل کرے گا دوران نماز اگلی سب میں خالی جگہ کو پُر کرنے کے لیے کیا نمازی حرکت کر کے جگہ کو پُر کر کے کوئی میں نے کہا کہ آپ خالی نماز خالی جگہ کو پر کریں گے تو آپ کی نماز میں خلل یا کمی یا نقص نہیں آئے گی بلکہ آپ اجر اور ثواب کے مستحف ہیں سوال نمبر ایک چھوٹا سا چھوٹا کارخانہ جیسے پاور نوم کہتے ہیں اسے رمضان میں یا چار یا پانچ مہینہ ہو جائے گا کیا اس بار کی زکات رمضان ہی میں نکال دی جائے یا اگلے سال رمضان میں ادا کیا جائے برائے مہربانی بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں یعنی شروع کیا اس نے محرم میں سال پورا ہوگا اس کا محرم میں اور زکوات اسی وقت واجب ہوگی جب سال حوالان حول جس کو کہتے ہیں سال پوری ہو جائے یا سال پورا ہو جائے تب اس پر زکوات واجب ہوگی لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنی زکاة کا اپنی زکوۃ رمضان میں دے کیونکہ رمضان میں فرض کا ثواب کتنے فرض ستر فرض کے برابر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر تو اگر کوئی شخص اس طرح کرنا چاہتا ہے تو حساب لگا کر کے دو چار مہینے چھ مہینے کا جو ہے اس کا آدھا ہوگا وہیں سے نکال کر کے باقی پھر آئندہ سال کے لیے انتظار کرے یعنی چھ مہینے کا حساب کر لے مار میں شروع کیا رمضان آ گیا تو چھ مہینے کا حساب کر کے پورے سال کا زکاط نہیں دے جو کچھ آیا ہے اس کا زکاط دے دے اور اس کے بعد پھر یعنی جو کچھ آیا ہے اس کا زکاط دے دے گا پھر وہ سال سال پر رمضان میں اپنی زکاط کا دور شروع کرے جو کچھ ملا ہے اس کا زکاط دے دے جیس. نماز کے دوران سجا میں جاتے وقت کچھ نمازی پہلے گھٹنے کو رکھتے ہیں یا پھر ہاتھ کو اور کچھ لوگ پہلے ہاتھ کو زمین پر رکھتے ہیں پھر گھٹنے کو آخر کا کتاب سنت کی روشنی میں صحیح طریقہ کیا ہے حقیقت میں حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھو اور دنیا دہی قبل رخبت یعنی اپنے ہاتھ کو دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھے اونٹ کی طرح نہ بیٹھو اونٹ کیسے بیٹھتا ہے جیسے بھی بیٹھے دنیا درخت میں جیسے بھی بیٹھے آپ اس سے تعلق نہیں ہے آپ کا لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نے دوسرا جملہ جو تفسیری اور تشریحی کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صحابہ نے دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ نے گھٹنوں کو پہلے رکھا پھر ہاتھ کو رکھا مسئلے میں اختلاف ہوا وہ ترجیحی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جہاں پیار رسول کے دونوں کو جائز کہا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں پیر رسول نے کیا اور آپ نے حکم دیا دونوں جائز لیکن کون سا افضل ہوا امت کے لیے امت کے لیے, امت کے لیے آپ کا حکم افضل ہے جو آپ نے آرڈر دیا کہ اس طرح نہ کرو بلکہ تم دوسری طرح کرو وہ امت کے لیے افضل ہوگا لیکن یہ چیز وہ بھی جائز ہوگی انشاءاللہ آپ اس پہ لڑائی نہ کریں Uh, رکو سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کما پر باندھ لیا جائے یا کھلا چھوڑ دیا جائے میں نے اس مسئلے میں جہاں تک سوچا ہے اس میں کوئی شہری روایت نہیں ہے ایک روایت میں آیا ہے حضرت بن حجر کے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں بیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ آپ سینے پر باندھے ہوتے تھے تو جب بھی کھڑے ہوتے تھے کیا ہاتھ کے ساتھ قیام یا رکو کے بعد قیام اور کوئی قیام ہوتا تو وہاں بھی ہو جاتا تو اس عموم کے تحت بعض نے کہا ہے کہ جب بھی کھڑا ہو تو یہاں آسمان ہے لیکن ایک دوسری روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت السلام میں بیان رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جیسی نماز پڑھتے دیکھو ایسی نماز پڑھو آپ نے جب اٹھے آپ رکو سے تو حدیث شریف میں صحابی بیان فرماتے ہیں کئی صحابہ سے کہ آپ اتنے اطمینان سے کھڑے ہو جاتے ہو تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جاتی تمام ہڈیاں اب یہ ہڈی جوڑ ہے جوڑ ہے یہ جب آپ یہاں رکھیں گے تو اپنی جگہ پر نہیں ہوگی تو دوسرے لوگوں نے کہا نہیں وہ جگہ شرعی یہ جگہ ہے اس کی لیکن اس سے استدل کر کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہاتھ چھوڑنے ہی میں تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر ہوگی اس وجہ سے خلاصہ بات یہ ہے کہ کسی ایک بات کے لیے کوئی صریح حکم نہیں ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے مسئلہ ذات کو جین ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کسی کو غلط نہیں کہا جائے گا انشاءاللہ شاء ہمارے خیال سے یہ بات واضح ہے کیونکہ اگر صریح روایت میں ہوتا تب تو ایک چیز اور بڑھ گئی ہے اسلام سلام کے بات کیا ہاتھ ملانا ضروری نہیں بلکہ اگر آپ اس کا انتظام کر رہے ہیں تو یہ بدا دے مسافر دونوں ہاتھ سے کیا جائے ایک ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح روایت میں جو طریقہ ایک ہاتھ سے کر دیتے یہ صحیح روایات سے ہے جس پر خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ علماء الحدیذ اور علماء احناف کا بڑا اختلاف تھا ہندوستان میں جس میں کتابیں دونوں طرف سے ہیں اس میں مانا عبد مبارک پوری جو تقدر ہودی کے مصنف ہیں درمزی شریف کی شرح ہے اس کا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المقال دسن دل بالید دل یعنی صرف نے ہاتھ سمجھا اس میں انہوں نے سنت سے ثابت کیا ہے کہ پیارا رسول کے سنت سے صرف سن یہی ثابت ہے دوسرے لوگوں نے دوسری باتیں کہیں ہیں کہ ایک ہاتھ سے محبت کم مانو ہوتی ہے دوسرے ہاتھ سے دو زیادہ محبت ظاہر ہوگی تو مولانا نے الزامی جواب دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نیچے سے پاؤں سے لے کر کے پورا جسم اور سر ایک دم ملا لیں تاکہ اور زیادہ محبت ظاہر ہو جب بھی ملیں یہ بھی آپ سنت کہہ دیں اس کو تو آپ اپنا ذوق کہیں سنت نہ کہیں لیکن سنت کا طریقہ یہ ہوتا ہے بھی آتے تھے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو کوئی اٹھتا نہیں تھا اور بیٹھ کر کے ایسے ہی ہاتھ بڑھا دیتے تھے یہ مسئلہ صحیح یہی ہے انشاءاللہ شاء نماز اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو کیا سورت ہے آپ اس کا مطلب بڑی مطلب حاضر ہو رہے ہیں مسئلہ آیا کہ جہاں تک صحیح روایات سے ثابت ہوتا ہے صحیح مسئلہ یہ ہے جس میں کوئی صبح نہیں وہ یہ کہ چاہے سرری نماز ہو یا چہری نماز ہو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ نے اگر دوسری چیز نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے کیوں کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا صحابہ سے پوچھا ہوں خلف و امام شاید تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہ ہم بہت تیزی سے آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اور سورت سوائے سورح فاطیہ کے نہ پڑھو اور اس کی وجہ آپ نے امام بیان فرمائی کی بھائی صلاح و کتاب سوائے سورف فاطیہ کے نماز نہیں ہے سورہ فاطاہ کے پڑھے بولے نماز نہیں ہوگی اسی وجہ سے امام بخاری کی ایک کتاب ہے جز القرا یعنی ایک کتاب رسالہ جو ہے شراب کے بارے میں پوری آدیش اس میں انہوں نے نقل کی ہیں اور وہ, وہ کتاب بارہ چھپی ہے سب سے پہلے سب سے جی یعنی مختری کا کیا عمل ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ سورہ فاتح ہر حالت میں پڑھا ہے اب آپ کی مرضی مجھے پیشاب کے خطرے آنے کی شکایت اس کا حل کراچی میں مجھے بتایا گیا کہ ٹیشو پیپر کو ٹیپ سے لگا لیا کریں جو ایک عمرے کے لیے کافی ہے کوئی بھی شخص کسی بھی اس مرض میں مبتلا جس کو سرسل بول کہتے ہیں یعنی بیماری پیشاب کی ایسی ہو کہ رکتا نہ ہو دہذ پیشاب تو آ ہی جاتا ہے اس کے بعد وہ قطرے قطرے نکلتے رہتے ہیں اور وہ مجبوری ہے ان کے لیے تو نماز سے کچھ پہلے وضو کریں شرط ہے کہ اس سے پہلے دھو لیں اپنے کپڑوں کو بار کر لیں اور کوئی ایسی چیز باندھ لیں کہ ادھر ادھر اس جگہ سے زیادہ پھیلے نا تو آپ ٹیشو پیپر ریٹ سے باندھائیں. یا کوئی یہ تو ایک تکلق کی زیادہ بات ہو جائے گی لیکن آپ کوئی کپڑا رکھ کر کے روئی رکھ کر کے بعد لیں لموٹی کی طرح تو زیادہ مناسب رہے گا اس کے ساتھ آپ پوری نماز ایک وقت کی پڑھ سکتے ہیں دوسری نماز کا وقت آئے تو اس کو صاف کر کے پھر نیا وجوہ کر کے آپ نئی نماز پڑھیں اسی طرح اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو پہلے یہ سب کر کے پھر عمرے میں داخل ہوں